ڈبلو -e میں ہم نے یہ انتظام کیا ہے کہ درس قرآن سننے والے ساتھی سامنے قرآن رکھ کر بیٹھیں اسی طرح خواتین سے بھی درخواست ہے کہ وہ سامنے قرآن رکھ کر بیٹھیں آج ہم بارہواں پارا شروع کر رہے ہیں جو حقیقت میں ترتیب کے اعتبار سے ہمارا سطرمہ پارا ہے اس لیے پانچ پارے آخر سے گیارہ پارے شروع سے اور آج سطرمہ پارے کا درس کا آغاز ہو رہا ہے الحمدللہ وحدا والصلاة والسلام علی ملا نبی بعدا اما بعد فاعود باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم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 وَكَانَ أَرْشهُ على الم إ يَبللَكُمْ أَّكُم أَحْسَنُ عمللَ وَل إِن قُلتَئِكُم م بَعزونَ مِن بَعد المَوْوت ل يَقولولًا لا يَقولًاَّذينَكَفَر إهَا إِلَّا صِحر مُبين صَدَق الله العزم ہم اپنے آج کے درس قرآن کا آغاز سورہ سرہ کی آیت نمبر چھ اور بارہویں پارے کی آیت نمبر ایک سے کر رہے ہیں اللہ نے فرمایا کہ ومام فل عربی زمین پر کوئی جاندار ایسا نہیں اللہ اللہ رض جس کا رزق اللہ کے ذمے نہ ہو مستقر رہا اور اللہ ان جانداروں کے زیادہ رہنے کی جگہ کو بھی جانتا ہے اور کم رہنے کی جگہ بھی جانتا ہے کل فی کتاب مبین یہ سب کچھ واضح کتاب میں درج ہو چکا ہے اللہ فرما رہے ہیں کہ سمندر خشکی اور فضا کی ساری مخلوق کی ضروریات اور ان کی طبیعت کے موافق رزق یہ میرے ذمہ ہے ساری مخلوق کو اللہ پال رہا ہے دنیا میں اس وقت جو انسان رہتے ہیں تو کہا جاتا ہے کہ انسانوں کی آبادی تقریباً چھ ارب کے برابر ہے واللہ عالم ثواب کم یا زیادہ تو انسان اگر چھ ارب ہیں تو حیوانات انسانوں سے کہیں زیادہ ہے اس لیے کہ دنیا میں تین حصے پانی ہے اور ایک حصہ خشکی پر مشتمل ہے جو تین حصے پانی ہے اس میں ہزاروں قسم کی مخلوق ہے آپ مچھلیاں دیکھیں تو کتنی قسم کی مچھلیاں ہیں پھر سمندری گھوڑے سمندری ریچھ سمندری شیر سمندری سانپ سمندری اجدہ اور سمندری کچھوے نہ معلوم کیسی کیسی مخلوق ہے اور ایسی ایسی مخلوق کہ جس کی غذا اگر کہا جائے کہ سینکڑوں انسانوں کے برابر ہے تو یہ بھی مبالغہ نہیں ہوگا اس لیے کہ آپ دیکھیں ایسی ایسی مچھلیاں کہ ان میں سے بعض اگر بحری جہاز کو ٹکر مار دیں تو وہ ہل کے رہ جاتا ہے تو اس سے آپ ان کی زخامت اور ان کی قوت و طاقت کا اندازہ لگا سکتے ہیں تو وہ اربوں قسم کی جو مچھلیاں ان کو کون پال رہا ہے نہ وہاں کوئی وزیر خزانہ ہے نہ کوئی وہاں وزیر خوراک ہے نہ وہاں کوئی گیلانی ہے اور نہ وہاں کوئی زرداری ہے اور اسی لیے شاید ساری مخلوق پیٹ بھر کر سوتی ہے اور غذا کو ذخیرہ کرنے والی چیز بھی کوئی نہیں گودام نہیں ہے ہر روز تازہ غذا ملتی ہے ایسا نہیں کہ مچھلیاں سنبھال کے رکھ لیتی ہوں اپنے بچوں کے لیے کہ ان کا کیا بنے گا ان کے لیے جمع کر کے رکھ لیتی ہوں یا اگلے سال میرا کیا بنے گا یا اگلے ہفتے میرا کیا بنے گا یا کل میرا کیا بنے گا یہ سوچ نہیں ہے بس یہ ہے کہ میرے اللہ نے مجھے پیدا کیا ہے میرا اللہ مجھے پالے گا میرا اللہ مجھے دے گا اللہ اکبر یہ یقین مچھلی کو ہے مگر یہ یقین انسان کو نہیں ہے کہ میرا اللہ مجھے پالے گا جس اللہ نے مجھے پیدا کیا وہ میری روزی کا انتظام کرے گا انسان کو یہ یقین نہیں ہے تو میں کر رہا تھا کہ تین حصے پانی اور ایک حصہ خشکی تو تین حصے پانی میں پتنی کتنے ارب مخلوق ہے کوئی اس کو شمار نہیں کر سکا اور اس کی کتنی غذا ہے کتنے ہزاروں ٹن یا لاکھوں ٹن وہاں روزانہ غذا کی ضرورت پیش آتی ہے یہ کسی کو پتا نہیں اور نظام خود بخود چل رہا ہے کون پال رہا ہے ہر ایک کی اپنی اپنی سوچ ایک کلمہ پڑھنے والے اور قرآن پڑھنے والے کی سوچ یہ ہے کہ سب کو اللہ پال رہا ہے اللہ کے سوان کوئی نہیں جو ان کو پالنے والا ہے اللہ اکبر آپ نے اس عجیب و غریب مچھلی کے بارے میں پڑھا یا سنا ہوگا جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ دریاؤں کے سنگم میں پائی جاتی ہے دریاؤں کے سنگم میں جہاں دریا ملتے ہیں سمندر میں تو وہاں پائی جاتی ہے جب اس کے انڈے دینے کا وقت آتا ہے تو وہ اپنی جگہ کو چھوڑ کر دس ہزار کلو میٹر کا فاصلہ طے کر کے دوسری جگہ پہنچتی ہے اور وہاں انڈے دیتی ہے اور انڈے دیتے ہی مر جاتی ہے تحقیق ہو چکی یہ کوئی سنی سنائی بات نہیں ہے کہ ہوائی باز ایسی کو دیہاتیوں سے کس سے کہانی کس सुन کہانیاں سن لیے ہوں یا ایسی اخباروں میں کوئی پڑھ لیا ہو ڈائجسٹوں میں کچھ پڑھ لیا ایسا نہیں یہ بالکل تحقیقی بات ہے دریاؤں کے سنگم کی جگہ وہ پائی جاتی ہے جب انڈے دینے کا وقت آتا ہے تو دس ہزار کلو میٹر کا فاصلہ طے کر کے دوسری جگہ پہنچتی ہے اور وہاں انڈے دیتی ہے اور انڈے دیتے ہی مر جاتی ہے اللہ اکبر بتائیے کہ وہ بچے جن کی ماں ان کے دنیا میں آنے سے پہلے ہی جا چکی باپ کو ہے نہیں ان کو کون پالتا ہے اللہ کے سوا کوئی نہیں اور پھر حیرت کی بات یہ کہ یہ بچے پیدا ہونے کے بعد دس ہزار کلومیٹر کا فاصلہ دوبارہ طے کرتے ہیں اور وہی پہنچتے ہیں جہاں ان کی ماں رہتی تھی وہ کون ہے جس نے ان بچوں کو بتایا کہ تمہاری ماں یہاں سے دس ہزار کلومیٹر دور رہتی تھی تم بھی وہیں پہنچ اللہ کہتے رہنمائی میں کرتا ہوں رب اللہ شیخ ان خلو ہمارا وہ رب ہے جس نے ہر چیز کو اس کی صورت دی ہے اس کا وجود دیا ہے اس کا جسم دیا ہے سما ہدا اور پھر ہر چیز کو اس نے ہدایت بھی دی ہے کیسے کھانا ہے کیسے پینا ہے کیسے رہنا ہے کہاں جانا ہے اللہ کہتا ہے یہ ہدایت میں دیتا ہوں تو تین حصے پانی میں یہ سمندری مخلوق پھر جو ایک حصہ خشکی کا ہے آپ اس میں دیکھیں کہ اگر چھ ارب انسان ہے تو مرغیاں کتنی ہیں چوٹیاں کتنی ہیں سانپ کتنے ہیں بچھو کتنے ہیں کیڑے مکوڑے کتنے ہیں کبوتر کتنے ہیں توتے کتنے ہیں شیر کتنے ہیں چیتے کتنے ہیں بھیڑ بکریاں گائے بھینس کتنی ہیں اللہ اکبر اندازہ کی دیا کہ روزانہ پاکستان جیسے چھوٹے ملک میں بھی ہزاروں جانور زبا ہوتے ہیں روزانہ آپ پورے پاکستان کا سروے کریں تو ایک پاکستان میں روزانہ ہزاروں جانور زب ہوتے ہزاروں بکرے ہزاروں دمبے ہزاروں گائے بھینس اور بیل کون ہے جو اس کمی کو پورا کرتے ہیں اور پھر بار بار پیدا کرتا جاتا ہے تو یہ ساری مخلوق خشکی میں رہتی ہے زمین کے نیچے بھی بلوں کے اندر فضا کے اوپر درختوں کے اوپر پہاڑوں میں غاروں میں جنگلوں میں اور ان کا بھی غذا کا کوئی ظاہری نظام نہیں ہے کوئی ظاہری نظام نہیں پھر کسی کی غذا گھاس ہے ایسی مخلوق بھی ہے اور ایسے جانور بھی ہیں جو گھاس کے علاوہ کچھ کھاتے نہیں اور اللہ نے ان پر گھاس کو حرام کر دیا ان کا گوشت پر گزارا ہے تو کون ہے جو گھاس کھانے والوں کو گھاس فراہم کر رہا ہے اور گوشت کھانے والوں کو گوشت فراہم کر رہا ہے اور انسانوں کو انسان تو سب کچھ کھاتا ہے یہ گھاس بھی کھاتا ہے اور گوشت بھی کھاتا ہے سب کچھ کھاتا ہے یہ تو سب کچھ ہڑپ کر جاتا ہے ہمارے ہاں جو مدرسوں کے طالب علم ہوتے ہیں ان کے لیے مزاق کے طور پر کہتے ہیں ہم ان کو مذاق کرتے دل لگی کرتے ہیں بچوں جیسے ہوتے تو ان سے دل لگی کرتے ہیں میں طالبہ تگارے خدا ہر چیت فنا در فنا یہ طالب علموں کا پیٹ تو اللہ کی تکاری ہے جو کچھ آگے لکڑ پتھر سب ہزم ہو جاتا ہے تو یہ صرف طالب علموں کے لیے نہیں ہے بلکہ سارے انسانوں کے لیے یہ تو سب کچھ کھا جاتے ہیں جانوروں میں کچھ ایسے ہیں گھاس کھاتے ہیں تو گوشت نہیں کھاتے گوشت کھاتے ہیں تو گھاس نہیں کھاتے انسان گھاس بھی کھاتا ہے پتے بھی کھاتا ہے سبزیاں بھی کھاتا ہے اور اناج بھی کھاتا ہے پھل بھی کھاتا ہے پھول بھی کھاتا ہے گوشت بھی کھاتا ہے اور جتنا کھاتا ہے اللہ پاک اس سے زیادہ پیدا فرما دیتے ہیں تو یہ کون ہے جو سب کو روزی دے رہا ہے اللہ کہتے ہیں ممام فل ارضی اللہ اللہ ہی رزخوہ کوئی جاندار زمین پر ایسا نہیں جس کا رزق جس کی روزی اللہ کے ذمے نہ ہو اللہ کہتے ہیں میں نے اپنے ذمے لے رکھی ہے اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ ہمارے جیسا کوئی انسان آ جائے اور زیادہ پریشان کرے کہ میں گھر میں بہت پریشانی ہے بھوک ہے افلاس ہے غربت ہے ایک بار ہم مدد کر دیں دو بار مدد کر دیں پھر ہم کہیں گے ہم نے طرف کوئی ٹھیکہ لیا ہوا ہے ہم پر کوئی لازم ہے تیرے گھر کو چلانا ہائے اللہ لیکن اللہ کہتا ہے کہ میں اللہ نے اپنے اوپر ٹھیکہ لیا ہوا ہے میں سب کو پالتا ہوں حالانکہ انسان پر تو کوئی چیز لازم ہو سکتی ہے اللہ پر کوئی چیز لازم نہیں ہو سکتی اللہ تو اللہ ہے. اللہ پر نہ کوئی فرض ہے نہ کوئی واجب ہے نہ کوئی حرام ہے نہ کوئی مکرو ہے اللہ کے لیے کوئی چیز نہیں لیکن اللہ نے محض اپنے فضل و کرم سے اپنے اوپر مخلوق کے رزق کو لازم کیا ہوا ہے تو کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ پھر معاشی جدوجہد نہ کی جائے کسبے حلال کے لیے محنت نہ کی جائے کیا اس کا مطلب یہ جب اللہ کے ذمہ تو کچھ نہ کیا جائے ہاتھ پاؤں توڑ کے بیٹھ جائے یاد رکھیے کہ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ انسان اسباب اختیار نہ کرے روزی اللہ کے ذمہ ہے تو اسباب اختیار نہ کرے روزی اللہ کے ذمہ ہے تو دکانداری نہ کرے کاشتکاری نہ کرے ملازمت نہ کرے محنت مزدوری نہ کرے اس ایت کریمہ کا یہ مطلب نہیں ہے ہاں یہ ضرور ہے کہ اسباب اختیار کرے اور یقین یہ رکھے کہ اسباب میں بھی اثر پیدا کرنے والا میرا اللہ ہے زمین سے خلہ پیدا کرنے والا میرا اللہ ہے دکان سے نفع دینے والا میرا اللہ ہے اور مجھے با عزت ملازمت فراہم کرنے والا میرا اللہ ہے یہ فرق ہے مومن اور کافر کے درمیان کافر بھی اسباب اختیار کرتا ہے اور مومن بھی اسباب اختیار کرتا ہے لیکن کافر اسباب کو خدا کا درجہ دیتا ہے اور مومن اسباب کو اسباب کے درجے میں رکھتا ہے خدا کو خدا کے درجے بیٹھتا ہے ان اسباب میں اثر پیدا کرنے والا یہ اللہ ہے اور یہ بھی اللہ کی سنت ہے کہ اللہ نے اسباب کو مسب سے جوڑ دیا ہے یہ اللہ کی سنت ہے اللہ رزق ویسی دے سکتا ہے اللہ کی قسم اللہ دے سکتا ہے اللہ کی قسم اللہ دے سکتا ہے ایسے دے سکتا ہے ہاتھ پاؤں ہلائے بغیر بھی اللہ دے سکتا ہے لیکن اسی کا حکم ہے کہ تم اسباب اختیار کرو اس نے رزق کو جوڑ دیا عمل اور سعی سے کوشش کرو اللہ ویسے بھی اولاد پیدا کر سکتا ہے لیکن اللہ نے اولاد کے حصول کو جوڑ دیا میاں بیوی بی کے مرد اور عورت کے تعلق کے ساتھ تو اللہ نے ہمیں اسباب اختیار کرنے کا حکم دیا حکیم الامت حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں اگر اعتقاد یہ ہو کہ اللہ مصب الاسباب ہے اللہ اسباب میں اثر پیدا کرنے والا ہے تو اسباب کا اختیار کرنا یہ توکل کے منافی نہیں ہے توکل کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اسباب کو اختیار ہی نہ کرے بیمار ہو جائے تو علاج ہی نہ کرے ارے کیوں نہیں علاج کرتے کہ اللہ کو منظور ہوگا تو اللہ ویسے شفا دے دے گا ہاں اس میں کوئی شک نہیں ایسے لوگ بھی ہیں جن کو اللہ پاک اس یقین کی برکت سے شفا دے دیتا ہے ہم ایسے یقین والوں کے بارے میں جانتے جو بیمار ہو گئے ڈاکٹر کے پاس گئے پوچھا کتنا خرچہ آئے گا اس بیماری کے علاج پر اس نے مثال کے طور پر بتایا پانچ سو لگے گا ڈاکٹر کے پاس نکلے پانچ سو اللہ کی راہ میں دے دیا اے اللہ تو ایسے بھی شفا دے سکتا ہے اور اللہ نے ویسے ہی شفا عطا فرما ایسے لوگ بھی ہیں لیکن ہم سب کو اس کا پابند نہیں کر سکتے کہ تم بیمار ہو جو تو علاج نہ کرو اللہ ایسی شفا دے سکتا ہے بلکہ ہم کہیں گے کہ علاج کرنا یہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے حضور بیمار ہوتے علاج فرماتے اپنا بھی علاج فرماتے صحابہ کا بھی علاج فرماتے صحابہ کو حضور نے بیماریوں کے لیے جو نسخے بتائے جو علاج بتائے آج کی سائنس نے ان پر تحقیق کی تو تسلیم کیا کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی میڈیکل ریسرچ کے بغیر اور کسی میڈیکل کالج میں پڑھے بغیر اور کسی حکیم کی شاگردی اختیار کیے بغیر جو کچھ بتایا تھا جو علاج بتایا تھا آج کی سائنس کہتی ہے کہ واقعی علاج وہی علاج اور یہ یاد رکھیں ایسا ہو رہا ہے اور ان قریب اور ہوگا یہ جو دوائیاں جتنی دوائیاں آج میڈیکل کی دنیا میں چل رہی ہیں ہو سکتا ہے اور ہو رہا ہے کہ انسان آہستہ آہستہ ان سے مایوس سا ہو رہا ہے ان کے نقصانات وہ سامنے آ رہے ہیں اور آہستہ ان انسان طب نبی کی طرف جا رہا ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے علاج اور طریقوں کی طرف جا رہا ہے اور یاد رکھیے کہ حضور کی طب جو حضور کی طب ہے حضور کی حکمت حضور کا طریقہ علاج اس میں بنیادی بات وہ پرہیز کو حاصل ہے بنیادی چیز دبا نہیں بنیادی چیز پرہیز ہے بنیادی چیز غذا ہے بنیادی چیز صاف پانی ہے بنیادی چیز سادہ غذا ہے بنیادی چیز فطرت کے مطابق زندگی ہے فطرت کے مطابق آج ہماری جو بیماریاں بڑھ گئی تو اس کی ایک بڑی وجہ یہ کہ ہم نے فطرت سے بغاوت کی ہے فطرت کا تقاضا یہ تھا رات کو جلدی سوئیں صبح جلدی اٹھیں ہم نے اس سے بغاوت کی رات کو دیر سے سو رہے اور صبح دیر سے اٹھ رہے فطرت اور حضور کی سنت یہ تھی اس وقت تک نہ کھاؤ جب تک بھوک نہ لگے اور اس وقت ہاتھ اٹھا لو جب ابھی بھوک باقی ہو ہم کیا کرتے ہیں کہ زبردستی ٹھوستے ہیں ٹھوستے بھوک نہ بھی لگی ہو اور کچھ ٹکا وکا سامنے آ گیا. بھوک نہیں لگی لیکن کہتا ہے پتہ نہیں پھر کبھی قسمت ساتھ دے گی نہیں دے گی ٹکا کبھی ہاتھ لگے گا نہیں لگے گا دیکھا جائے گا موت زندگی تو اللہ کے ہاتھ میں ہے کھا جا جو ملتا ہے کھا جا بعد میں کارمینہ کھا لینا کوئی اور ہاضمے کی پھکی کھا لینا لیکن اب تو کھا جا ٹھونس لے جتنا ٹھونس سکتا ہے سنا چاہیے ٹھونستے ہیں جتنی گنجائش ہوتی گنجائش سے بھی زیادہ اسی لیے کہتے ہیں کسی صاحب سے جن نے بہت زیادہ ٹھونس لیا تھا کسی نے کہا ارے بھائی یہ کارمینہ کی دو ٹکیا کھا لے اس نے کہا ان ٹکیا کی میرے پیٹ میں گنجائش ہوتی تو دسترخوان سے اٹھتا ہی کیوں اب تو ٹکیہ کی بھی گنجائش نہیں ہے ایک گونٹ پانی نہیں جا سکتا اندر اتنا ٹھونس لیا اب حضور کا طریقہ کیا تھا کہ بھوک لگے تو کھاؤ اور اب بھوک باقی ہو تو ہاتھ کھینچ لو اور سادہ کھاؤ سادہ کھاؤ تکلفات میں نہ بڑھو پرہیز سادہ غذا اور بھوک کے ساتھ کھانا اور فطرت کے مطابق زندگی یاد رکھیے یہ صحت کا راز ہے آج ہمارے نوجوان بھی بڑھے نظر آتے ہیں اس لیے کہ فطرت سے بغابت کی ہے فطرت سے بغامت کی ہے اللہ فرمایا کہ وَمَا مِن دَابَتٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ اور کوئی جاندار زمین پر ایسا نہیں جس کی روزی اللہ کے ذمہ نہ ہو میاں <دَعَا> اور وہ زیادہ رہنے کی جگہ بھی جانتا ہے اور کم رہنے کی جگہ بھی جانتا ہے اس کا کیا مطلب زیادہ رہنے کی جگہ اور کم رہنے کی جگہ بعض لوگوں نے کہا کہ اس کا مطلب یہ کہ جب انسان ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے تب بھی اللہ جانتا تھا اسے اور جب زمین پر آ گیا تب بھی اسے اللہ جانتا ہے اور بعد نے کہا اس کا مطلب یہ جب زمین پر چلتا پھرتا ہے تب بھی اسے اللہ جانتا ہے اور جب قبر میں جائے گا تب بھی اس کو اللہ جان رہا ہوگا ہر حال میں اللہ اس کو جانتا ہے کل کتاب مبین سب کچھ واضح کتاب میں لکھا جا چکا لوہے محفوظ میں اللہ نے سب کچھ لکھ لیا میرا ایک ایک حال اللہ نے لوہے محفوظ میں لکھ دیا یہ سمجھ میں نہیں آتا تھا لوگوں کے کیسے ابھی تو دنیا بنی نہیں اور اللہ نے لوہے محفوظ میں لکھ دیا ابھی تو میں پیدا ہوا نہیں اور میرے سارے حالات اللہ نے لوہے محفوظ میں لکھ دیے لیکن آج سائنسدان کہہ رہے ایک انسان کے پیدا ہوتے ہی جسم سے ایک جے باریک سے باریک جے کر اس کا کوڈ لے کر بتایا جا سکتا ہے کہ اس کی زندگی کیسے گزرے گی اس کو شوگر کی بیماری ہوگی یا نہیں ہوگی بلڈ پرشر ہوگا نہیں ہوگا اس کا پہلا بال کب سفید ہوگا آج سائنسدان کہتے ہیں کہ بتایا جا سکتا ہے اگر سائنسدان پیدا ہوتے ہی ہمارے جسم سے وہ خفیہ کوڈ لے کر اور ایک چھوٹا سا ذرہ لے کر ہماری زندگی کی پیشن گوئی کر سکتے ہیں اور بتا سکتے ہیں اس کوڈ کے اندر اس جز کے اندر اس قطرے کے اندر اس کی زندگی کی ساری کہانی لکھی ہوئی ہے تو میرا اللہ کیا بتا نہیں سکتا اس کہانی کو لکھنے والا کون ہے وہی جس نے اس کو پیدا کیا کتاب مبین باہ البی خلقات اور وہی اللہ ہے جس نے آسمانوں اور زمینوں کو پیدا کیا چھ دنوں, دنوں میں پیدا کیا کون سے چھ دن کیا پیر منگل بدھ جمعرہ جمعہ ہفتہ اس میں اللہ نے پیدا کیا کون سے چھ دن یاد رکھیے جس وقت اللہ نے آسمان و زمین کو پیدا کیا تو دن رات تھے ہی نہیں اس لیے کہ آسمان پیدا ہوئے زمینیں پیدا ہوئیں اور پھر سورج پیدا ہوا اور چاند پیدا ہوا تو شب و روز اور رات اور دن کا نظام تو تب بنا جب زمین بنی آسمان بنا سورج پیدا ہوا چاند پیدا ہوا اور کلو اور غروب کا اللہ نے نظام بنایا تب یہ دنوں اور راتوں کا نظام تشکیل پایا تو پھر کون سے چھ دن مراد ہیں اہل علم کہتے ہیں چھ دن تو ہیں جن میں اللہ نے آسمان و زمین کو پیدا کیا لیکن وہ وہ دن ہمارے دنوں کی طرح نہیں ہے بلکہ وہ اللہ کے دن ہے اللہ کے دن اللہ کی راتیں اور اللہ کے دن اللہ کی راتیں ہمارے اس نظام کے پابند نہیں ہے اس کی طرح نہیں ہے اب دو ایسے دیکھیں اللہ نے فرمایا عِنْدَ كَأَلْفِ ان ربی تَعُدُّونَ تمہارے رب کے نزدیک ایک دن تمہارے ایک ہزار سال کے برابر ہے اللہ کا ایک دن تمہارے ایک ہزار سال کے برابر ہے دوسری جگہ اللہ نے فرمایا ملا اکتور روح تھی یوم انکان الفسنا فرشتے اللہ کی طرف تمہارے اعمال نامے اور جانے اور روحیں لے کر جاتے ہیں ایسے دن میں کہ اس ایک دن کی مقدار تمہارے پچاس ہزار سال کے برابر تو ضروری نہیں کہ یہ دن مراد ہوں اللہ نے اس کائنات کو آہستہ آہستہ بنایا زمین کو آہستہ آہستہ بنایا آسمان کو آہستہ آہستہ بنایا تو ضروری نہیں ہے کہ یہ دن مراد ہوں یہ راتیں مراد ہوں اور ایک دوسری تفسیر یہ بھی کی گئی ہے کہ چھ دنوں سے مراد چھ مرحلے ہیں اللہ نے چھ مرحلوں میں زمین آسمان کو بنایا پہلے مرحلے میں کچھ حصہ پھر دوسرے مرحلے میں پھر تیسرے میں پھر چوتھے میں پھر پانچویں میں اور پھر چھٹے میں چھ مرحلوں میں بنایا سوال ہوتا ہے کہ اللہ تو قادر مطلق ہے وہ کہتا ہے کہ میں کن کہہ دوں تو زمین پیدا ہو جاتی ہے میں کن کہہ دوں تو آسمان پیدا ہو جاتا ہے کن ہو جا وہ کہے ہو جا تو ہو جاتا ہے اور سچی بات تو یہ کہ اس کو کن کہنے کی بھی ضرورت نہیں وہ جب کسی چیز کے وجود کا ارادہ کرتا ہے تو اس چیز کو وجود مل جاتا ہے جس چیز کے وجود کا ارادہ کرے تو اسے وجود مل جاتا ہے تو جب اس کا حکم اتنا مؤثر ہے تو چھ مرحلوں میں چھ ہزار سال میں چھ دنوں میں پیدا کرنے کی کیا ضرورت تھی تو اہل علم کہتے ہیں اللہ نے انسان کو سبق دیا ہے انسان کو سبق دیا اے انسان میں تو قادر مطلق ہوں میں اگر چاہتا تو سیکنڈ کے سیکنڈ کے ہزارو میں, میں حصے میں بھی ساتوں آسمان اور ساتوں زمینیں پیدا کر سکتا تھا لیکن اس کے باوجود میں نے تدریج کے ساتھ آہستہ آہستہ ان کو پیدا کیا ہے تم بھی جب کام کرو تو ٹھہر کر کرو جلد بازی سے کام نہ کرو یہ انسان کو سبق دیا ہے فی ستت ایام مکان ارشہ الما اور اس کا ارش پانی پر تھا عرش عرش کیا چیز ہے تفصیلوں میں لکھا ہے مخلوق میں سے سب سے بڑی مخلوق وہ ارشی ہے یہ ساتوں آسمان ساتوں زمین اس میں سبھا جائے وہ عرش ہے لیکن اس کی حقیقت کیا ہے ہم نہیں جانتے ہر مخلوق سے پہلے ارش تھا عرش سے پہلے کوئی چیز نہ تھی ہر مخلوق سے پہلے عرش اور ارش کے نیچے پانی تھا جو زندگی کی اصل اور زندگی کی بنیاد ہے جیسا کہ اللہ نے سترویں پارے میں فرمایا وجا من اللہ منل مای انج ہم نے ہر چیز کو پانی سے پیدا کیا پانی زندگی کی اصل ہے پانی کے بغیر زندگی نہیں ہے اور سے سن لیجیے گا دنیا میں پہلے بھی پانی تھا پانی سے زندگی کا آغاز ہوا اب بھی زندگی وہی ہوگی جہاں پانی ہوگا جہاں پانی نہیں وہاں زندگی نہیں یہ قرآن نے کہا تھا آج سائنس نے بھی اس بات کو تسلیم کر لیا کہ اصل پانی تھا پانی سے زندگی کا آغاز ہوا اور اب بھی زندگی وہی ہوگی جہاں پانی ہوگا جہاں پانی نہیں وہاں زندگی ہے کہا جاتا ہے کہ یہ چاند جو ہے اس کی سطح اس کی بناوٹ بالکل زمین کی طرح ہے ہم تو تشویر دے دیتے ہیں اپنے محبوب کو کہ تو چاند جیسا ہے لیکن چاند کو دیکھے تو وہاں پتھر وہاں وہاں ہیں وہاں پہاڑ ہیں وہاں ٹیلے ہیں وہاں صحرا ہے تو چاند اپنی بناوٹ کے اتوار سے زمین جیسا ہے مگر زمین پر زندگی ہے چاند پر نہیں اس لیے کہ چاند پر پانی نہیں ہے اب سائنسدان سر توڑ کوشش کر رہے ہیں کسی طریقے سے یہاں سے پانی وہاں لے جائے لیکن پانی لے لی جانے میں اتنا خرچہ ہے کہ شاید پورے شہر کو چلانے میں اتنا خرچہ نہ ہو جتنا خرچہ چند انسانوں کی ضرورت کے لیے وہاں تک پانی لے جانے میں ہے کر رہا تھا کہ قرآن نے کہا کہ اللہ کا عرش پانی پر تھا پہلے کچھ نہیں تھا صرف پانی تھا آج سائنس دانوں نے بھی تصریم کیا اور مختلف مزاحر میں بھی اس بات کو تسلیم کیا گیا کہ جاندار مخلوق کا مادہ حیات وہ پانی ہے مکان عرشہ اللم اس کا عرش پانی پر تھا اے اللہ تو نے یہ سب کچھ پیدا کیوں کیا اللہ کہتے ہیں لیا بلو کم ائ احسن امنا تاکہ تمہیں آزمائے کہ عمل کے لحاظ سے تم میں سے بہترین کون ہے تخلیق کی غرض بتائی جا رہی ہے کیوں پیدا کیا زمین و آسمان کو دنیا کو انسان کو اللہ کہہ رہے ہیں اس لیے تاکہ آزمایا جائے کہ تم میں سے عمل کے اعتبار سے بہترین کون ہے ملک میں بھی یہی بیان فرمایا <تبارک> الملک قدید خلق الموت بل <عملاء> اللہ نے زندگی اور موت کو پیدا کیا تاکہ تمہیں آزمائے کہ تم میں سے سب سے اچھا عمل کرنے والا کون ہے سورہ بھی اللہ نے یہی بیان فرمایا ان <تصفح> لِنَبْلُوَهُمْ ہم او ہم افسن زمین پر جو کچھ ہے ہم نے اسے زینت بنایا تاکہ ہم آزمائے کہ ان میں سے اچھا عمل کرنے والا کون ہے آزمائش کے لیے بنایا جب یہ سب آزمائش کے لیے ہے تو میرے بھائیوں میری بہنوں ہم سب اس وقت امتحان گاہ میں ہیں یہ زندگی ساری کی ساری زندگی امتحان ہے ہم امتحان گاہ میں ہیں کوئی اس امتحان گاہ میں پچاس سال گزارتا ہے اور کوئی سو سال گزارتا ہے سب امتحان دے رہے سب اپنا اپنا پرچہ حل کرنے میں مصروف ہے جب یہ امتحان گاہ ہے تو وہ شخص یقیناً احمق ہے جو امتحان کی تیاری کا وقت غفلت میں گزار دے اور آگے فرمایا والا ان کل تم باپ ان سے کہیں کہ تمہیں زندہ کیا جائے گا من بعد الموت موت کے بعد نتیجہ سنانے کے لیے دنیا میں تو امتحان نتیجہ وہ سنایا جائے گا قیامت میں نتیجہ سنانے کے لیے تمہیں اٹھایا جائے گا لقول کفرو تو کافر کہتے ہیں کافر ضرور کہیں گے الہذا اللہ سہ مبین یہ قرآن تو جادو کے سوا اور کچھ نہیں ہے. یہ تو کھلا ہوا جادو ہے اللہ اکبر کہتے تھے قرآن کھلا ہوا جادو ہے یہ جو کہتے تھے نا ایک جادو ہے اپنے خیال میں تو قرآن کی مذمت کرتے تھے لیکن حقیقت میں یہ بھی قرآن کی تعریف ہے یہ بھی قرآن کی تعریف جادو کیوں کہتے تھے اس لیے کہ دیکھتے تھے کہ قرآن کا دلوں دماغوں پر بیسے اثر ہوتا ہے جیسے جادو کا اثر ہوتا ہے اثر کو تسلیم کرتے تھے اور اسی لیے اس کو جادو کہتے تھے اللہ. آج جو دین کے دشمن ہیں اور فرنگی وہ بھی اقرار کرتے ہیں کہ واقعی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک انقلاب برپا دیا لاکھوں انسانوں کو بدل دیا لیکن ساتھ یہ بھی کہتے ہیں کہ محمد خود ساختہ نبی تھے اللہ کے نبی نہیں تھے اللہ بال ان اخرنا انحم الب الا امت ان اور اگر ہم ان سے عذاب کو مؤخر کر دیں کچھ مدت کے لیے لنسو تو یہ ضرور کہیں گے عذاب کو کس چیز نے روک رکھا ہے اب دیکھیے اللہ کی سنت یہ ہے کہ اللہ محلت دیتا ہے اللہ نہیں پکڑتا محلت دیتا ہے اور ویسے بھی اللہ پاک نے ہر قوم کی ہر ملک کی ہر جماعت کی ہر فرد کی زندگی متعین کی ہے تو جب اللہ کا عذاب آنے میں دیر ہوتی جب اللہ کی پکڑ میں دیر ہوتی تو مشرک مذاق اڑاتے کہتے کہ کس چیز نے تمہارے اللہ کو روک رکھا ہے عذاب بھیجنے سے اس کو کہو جلدی عذاب لے آئے اللہ فرمات اللہ سن لو جس دن ان پر اللہ کا عذاب آئے گا لئی س انہم تو ان سے ٹل کر نہ رہے گا وہاں کبھی ہما قانوب ہی یس اور جس عذاب کا وہ مذاق اڑاتے ہیں وہ انہیں گھیر کر رہے گا وہ عذاب انہیں گھیر لے گا بل ان ازنسان رحمتہ منہ انہوں لپور اور اگر ہم انسان کو اپنی طرف سے رحمت کا مزہ چکھا دیں پھر اس سے ہم رحمت کو واپس لے لیں ان نہ یا تو انسان بڑا مایوس ہو جاتا ہے کاف کفور اور نہ شکر ہو جاتا ہے اللہ فرمانیں وہ انسان جو دینی تربیت سے محروم ہے اگر اللہ انہیں اپنی رحمت عطا کرے اب اللہ کی رحمت صحت کی صورت میں اللہ کی رحمت جوانی کی صورت میں اللہ کی رحمت رزت میں وسعت کی صورت میں اللہ کی رحمت امن کی صورت میں اللہ کی رحمت اولاد کی صورت میں اللہ کہتے ہیں کہ اگر ہم انسان کو اپنی رحمت کا مزہ چکھا دیں اور پھر اس سے اپنی رحمت کو چھین لیں کیسے بیمار کر دیں فقیر کر دیں موت آ جائے حادثہ پیش آ جائے تو فرمایا کہ انسان ایسے ہو جاتا ہے گویا کہ ہم نے کبھی اس کو کوئی نعمت عطا ہی نہیں کی تھی سب کچھ بھول جاتا ہے ویسے حدیث میں یہ خصلت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے عورت کی بتائی ہے ہماری بہنیں اور بیٹیاں ناراض نہ ہو جائیں ہر عورت تو ایسی نہیں ہوتی ہر مرد بھی ایسا نہیں ہوتا ہر مرد بھی مختلف ہے ہر عورت بھی مختلف تو حضور نے بتایا کہ یہ بعض عورتیں ایسی ہیں کہ اگر تم ساری زندگی ان کے ساتھ احسان کرو اور پھر تھوڑی سی تکلیف پہنچ گئی تو وہ کہے گی میں نے آج تک اس گھر میں سکھ کا سانس نہیں لیا میں تو جب سے آئی اس گھر میں پریشان ہی رہی سب بھول جائے گی کہ کیا کچھ اس کا آپ نے ساتھ دیا کتنا تعاون کیا سب بھول جائے گی اور کسی نے کہا کہ وہ پھر تانے دے, دے کر کہنے دے دے کر کپڑوں کی طرف اشارہ کر کے اس گھر میں کیا ہے سوائے چند چیتڑوں کے کیا ہے اس گھر میں سوائے چند چیتڑوں کے اور برتن کی طرف اشارہ کر کے کیا ہے اس گھر میں سوائے چاند پھیکڑوں کے اور چپلوں کے ڈھیر کی طرف اشارہ کر کے کہے گی کیا ہے اس گھر میں سوائے چند لیتڑوں کے تو چیتڑوں اور ٹھیکروں اور لیتڑوں کے سوائے اس گھر میں کیا ہے میں نے کبھی سکتہ سانس نہیں لیا اس گھر میں پریشانی رہی تھی ہے تو یہ عورت کی خصلت لیکن بہت سے مردوں میں بھی یہ پائی جاتی ہے اللہ کی نعمتیں پیدا ہونے سے لے کر جوانی تک اور بڑھاپے تک استعمال کرتے رہتے ہیں ذرا تکلیف پہنچ گئی تو انسان کہتے ہے میں نے تو زندگی میں کبھی سکھ دیکھا ہی نہیں ہے بھول ہی جاتا ہے تو فرمایا کہ مایوس ہو جاتا ہے اور نہ ہو جاتا ہے بالا ان ازک نہ آباد اور اگر ہم اس کو تکلیف کے بعد نعمت کا مزہ سکھا دیں مست ہو تکلیف کے بعد جو اس کو پہنچی نعمت کا مزہ سکھا دیں لکول انا ذہا بس آنی تو کہتے ہیں میرے تو سارے دکھ درد ختم ہو گئے سارے دکھ درد ختم ہو گئے پھر تو ایسا لگتا ہے کہ یہ کبھی گریب تھا نہیں حالانکہ کل تک ٹھیلا چلاتا تھا اللہ اکبر یہ کئی بڑی بڑی کمپنیوں والے اور بڑی بڑی فیکٹریوں والے ان کے بارے میں ہم نے پڑھا اور سنا کہ یہ پاکستان بننے کے بعد ان میں سے کوئی فٹ پاتھ پر بیٹھ کر جوتیاں گانٹتا تھا اور کوئی ٹھیلے پر سودا بیچتا تھا آج اللہ نے برکت دے دی تو ان کی باتیں سنے تو لگتا یہ ہے کہ اس نے تو غربت کبھی دیکھی نہیں ہے یہ تو منہ میں سونے کا چمچہ لے کر پیدا ہوا ہے اس کا باپ بھی نواب تھا اور دادا بھی نواب حالانکہ دادا بھی موچی تھا باپ بھی موچی اب اللہ نے اس کی قسمت چمکا دی لیکن ایسی باتیں کرتا ہے کہ معلوم ہوتا ہے کہ یہ نواب ابن نواب پر ماتا کہتے میرے تو سارے دکھ درد ختم ہو گئے ان نلفاری فقور پھر اترانے بھی لگتا ہے اور شیخیاں بگارنے لگتا ہے تکپر کرنے لگتا ہے اکڑنے لگتا ہے گپے مارتا ہے گپے ہم ایسے تھے اور ویسے تھے دادا جان کا کاروبار تھا بنگلہ دیش میں جعفران کا اور ابا جان جو ہیں وہ انڈیا کے اندر گویا کہ ہیرے اور موتی بیچا کرتے تھے ایسی ایسی شیخیاں بھگارتا ہے اللہ ددین سبرو معامل الصالحات سوائے ان لوگوں کے جنہوں نے صبر کیا اور نیک عمل کیے وہ ایسی باتیں نہیں کرتے اللہ کہتے ہیں ان کو تکلیف پہنچے تو صبر کرتے ہیں اور ان کو نعمت ملے تو شکر کرتے ہیں وہ جانتے ہیں کہ اللہ پاک کے ہر کام میں حکمت ہے اس کی نعمت میں بھی حکمت اس کی طرف سے آنے والی زحمت اور بیماری میں بھی حکمت صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے آپ نے فرمایا اس ذات کی قسم اللہ عصم ہے حضور قسم کھا کر فرما رہے تو کسی یقین نہیں آئے گا حضور کی بات پر حضور نے فرمایا اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں محمد کی جان ہے صلی اللہ علیہ وسلم اللہ مومن کے لیے جو واقعی مومن ہو اللہ سچے مومن کے لیے جو بھی فیصلہ کرتا ہے وہ خیر کا فیصلہ ہوتا ہے جو بھی فیصلہ کرتا ہے وہ خیر کا فیصلہ ہوتا ہے چنانچہ سچے مومن کو اگر راحت ملے نعمت ملے تو شکر کرتا ہے اس میں بھی اس کے لیے خیر ड़्यू, ہوتی ड़्यू, ड़्यू, ہے اگر مصیبت پریشانی آئے تو صبر کرتا ہے اس میں بھی اس کے لیے خیر ہوتی ہے فرمایا کہ یہ چیز سوائے مومن کے اور کسی کو حاصل نہیں ہوتی شکر اور صبر نعمت ملے تو شکر اور مصیبت آئے تو صبر اور ایک حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بلدی نفسی بی ادی اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے مومن کو اگر کوئی فکر لاحق ہوتی ہے کوئی غم پریشان کرتا ہے کوئی تھکاوٹ کوئی بیماری کوئی پریشانی اس پر آتی ہے حتیٰ کہ اگر اس کے پاؤں میں کانٹا بھی چبھتا ہے تو اللہ پاک اس فکر کی وجہ سے اس پریشانی کی وجہ سے اس بیماری کی وجہ سے اس کاٹا چبنے کی وجہ سے اس کے گناہوں کو اس سے ختم فرما دیتے ہیں اس کے گناہوں کا کفارہ بن جاتی ہیں یہ بیماریاں یہ مصیبتیں یہ پریشانیاں تو آقا نے یہ سکھایا کہ مومن کو چاہیے کہ نیمتے ملے تو شکر کرے مصیبت آئے تو صبر کرے یہ مومن کی شان اور بھائی جو لوگ بعض لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں بے وقوف قسم کے اور غیروں کے پروپیگنڈے گنڈے میں آئے ہوئے دین کی حقیقت کو نہیں سمجھتے جب ان کو ایسی باتیں کہی جائیں کہ سب مولویوں کی باتیں ہیں ایسی خواب خواہ ڈکوسلے دیتے ہیں گناہ معاف ہوتے ہیں اور درجات بلند ہوتے ہیں تو بھائی اگر مولویوں کے ڈکوسلے ہیں تو تم نہ صبر کر نہ کر صبر تو کیا کر لے گا اگر کوئی تیرا عزیز سوت ہو گیا صبر نہیں کرے گا تو کیا زندہ کر لے گا اس کو اللہ نے کرے تیری دکان میں آگ لگ گئی صبر نہیں کرے گا تو کیا اس آگ کو بچا کر دوبارہ دکان کا سامان کہیں سے لے آئے گا ہم صبر کریں گے ہمارا مردہ بھی زندہ نہیں ہوگا اور ہماری جلی ہوئی دکان بھی بحال نہیں ہوگی لیکن ہمارا اللہ تو ہم سے راضی ہو جائے گا کہ میرے بندے نے خبر کیا حدیث میں آتا ہے سرور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کسی مومن کے بچے کی روح قبض کرتے ہیں فرشتے جان نکالتے ہیں فرشتے تو اللہ جاننے کے باوجود اللہ تو جانتے ہیں سب کچھ جانتے ہیں ذرے ذرے کا اس کو علم اللہ جاننے کے باوجود فرشتوں سے پوچھتے ہیں ارے تم نے میرے بندے کے دل کے ٹکڑے کو اس سے جدا کر دیا کہتے ہیں اللہ ایسے کیا ارے اس کی جان نکال لی ایسے کیا اے ای اللہ آپ کا حکم تھا ایسے کیا اللہ فرماتے ہیں اچھا یہ تو بتاؤ جب تم نے میرے بندے کے دل کے ٹکڑے کو اس سے جدا کیا تو اس وقت اس نے کیا کہا تھا کیا کہا تھا تو فرشتے عرض کرتے ہیں اے اللہ اس نے صبر کیا تھا اور اس نے کہا تھا اے اللہ میں تیرے فیصلے پر راضی اس وقت بھی اس نے کہا تھا الحمد اے اللہ میں تیری ہی تعریف کرتا ہوں تو دے تو بھی الحمد اور اور دے کر لے لے تو بھی الحمد اللہ کہتے ہیں میرے اس بندے کے لیے جنت میں ایک محل بنا دو اور اس محل کا نام ہی رکھ دو بیت الحمد یہ اس بندے کا گھر ہے جس نے مصیبت میں بھی الحمدللہ کہا ہمارے درس میں شروع ہی سے ایک خاتون آتی ہے اللہ ان کی زندگی میں برکت دے اور کہاں سے آتی ہے اورنگی سے نارتھ میں بھی آتی تھی اب یہاں دور ہو گئے تو یہاں کبھی کبھار آتی ہے ان بیچاری کی نوجوان بیٹی ولادت کے دنوں میں وفات پا گئی شہادت کی موت مل گئی تو ابھی درد سے پہلے گھر میں آئی ہوئی تھی تو کہہ تھی جب اس کی لاش آئی اور میں کہہ رہی ہوں مرحبا مرحبا اور مجھے گھر میں نور ہی نور محسوس ہو رہا ہے تو اور تو کہہ رہی ہے عجیب ماں ہے جو اس حالت میں بھی جو کہہ رہی ہے الحمدللہ تو ابھی خود ہی کہہ رہی تھی ابھی درس میں وہ تشریف رکھتی ہیں کہ میں نے ان سے کہا کہ یہ درس قرآن میں شرکت کی برکت ہے کہ میں نے درس مولو صاحب سے یہی سیکھا کہ اللہ پاک کا ہر حال میں اللہ پاک کی تعریف کی جائے آنسو بہ جانا اور چیز ہے لیکن ماتم نہ کیا جائے گرے بان نہ پھاڑے جائیں اور سینہ کو بھی نہ کی جائے کہ اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا اللہ پاک ہمیں صابر بھی بنائے اللہ پاک ہمیں شاکر بھی بنائے وہ آخردا وانا الحمد للہ ربلال یہ فرماتے محمد بشیر کی طبیعت خراب ہے ان کی صحت کامل کے لیے دعا کیجیے اہلیہ شاہ نواز اللہ ان کی پریشانیاں دور فرمائے محمد عثمان کو اللہ پاک صحت کامل عطا فرمائے محمد سجاد کی مشکلات اللہ آسان فرما دے شکیل احمد کے کاغذات جلدی اور آفیت کے ساتھ مل جائیں قاسم اور عمر کو اللہ پاک ہدایت عطا فرمائے ہم دل سے دعا کرتے ہیں الحمدللہ رب العالمین مصلاط والسلام الاسی عید المبیا اب ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفل لنا و ترحمنا لنکونا نمن ربنا لا تزق قلوبنا بعد هديتنا و هبلنا من لدنک رحمتا انکا انت الوحاب اللہم اننا نسألک من خير ما سألک من نبیوک محمد صلی الله علیہ وسلم و نعوذ بک من شرم السعاد من نبیوک محمد صلی الله علیہ وسلم یا رحمان یا رحیم رحم فرما میرے اللہ کرم فرما اللہ کرم فرما اے اللہ پتھروں جیسے دلوں کو نرم فرما اے اللہ کو پتھروں جیسے دلوں کو نرم فرما ہم سب کے دل نرم فرما اے اللہ گناہوں کی وجہ سے دل سخت ہو چکے اے اللہ دلوں کو نرم فرما اے اللہ ہمارے دل نرم فرما ہمارے دلوں میں ایمان کا نور پیدا فرما قرآن کا نور پیدا فرما اپنی محبت عطا فرما اپنے پیارے حبیب کی محبت عطا فرما صحابہ کی محبت اولیاء کی محبت اپنے نیک بندوں کی محبت نیک اعمال اچھے اخلاق کی محبت ہمارے دل میں پیدا فرما اے اللہ دلوں کو نرم فرما دے ہدایت کا نور عطا فرما دے ہمیں صبر کرنے والے بنا دے ہمیں شکر کرنے والے بنا دے ہمیں یقین کرنے والے بنا دے اے اللہ تیری ذات پر یقین تیری صفات پر یقین تیرے بعدوں پر یقین تیری خبروں پر یقین تیرے قرآن پر یقین ہمارے دل میں پیدا فرما دے یا اللہ ہمیں ہدایت عطا فرما ہماری نسلوں کو ہمارے متعلقین کو ہدایت عطا فرما اللہ ہدایت عطا فرما اللہ ہماری ہدایت کے فیصلے فرما دے یا اللہ یہ خاتون جن کی بیٹی کا انتقال ہو گیا اس بیٹی کے درجات بلند فرما ان کو صبر کی توفیق عطا فرما یہ جنہوں نے دعا کی درخواست کی یا اللہ ان کی ساری نیک تمناؤں کو پورا فرما اور جو دعاؤں کی درخواست نہ کر سکے یا اللہ ان کی بھی ضروریات کو اور آرزو کو جیز آرزوں کو پورا فرما ربنا آتنا کی دنیا حسنا تم وفي الاخره حسنا وقنا عذاب النار ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم صل الله تعالی على رسوله وخير خلقه سيدنا ومولانا محمد وعليه وصحبه و اهل بيته اجمعين سامي قران ڈاٹ کام اپ کے لیے پیش کرتا ہے تفسیر قران مولانا افضل شیخو پوری صاحب کی आवाज में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 <تصال> رہا ہے اپنا رہا ہے